والحمد لله نحبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يظنله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعبده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم معياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنهم تعلوا من قبره في ضراد مبين سنقل الله العظيم رب لی صدری لی امری من لسانی قبول قولی مشرقی بھائیو دوستو آج کے بیان کے بارے میں یہی بات ذہن میں آئی تھی کہ انسان کیسے بنتا ہے کیسے بگڑتا ہے کیسے سبرتا ہے اور کیسے یہ خراب ہوتا ہے اس پر بات کی جائے تو سلسلے میں کچھ میں مثالیں اور کچھ آپ کو کہانیاں سناتا ہوں پہلے آج کے بیان کے بارے میں یہ بات وارد ہوئی تھی کہ انسان بنتا کیسے ہے بگڑتا کیسے ہے اس پر بات کی جائے تو اس سلسلے میں چند ایک میں آپ کو پہلے کچھ مثالیں کہانیاں ارد کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں وہ بنیاد ہوں گی ساری بات کی لاہور جو لوگ رہے ہیں جن کا لاہور کے ساتھ وقتیت ہے لاہور میں ایک محلہ ہے جسے کہتے ہیں محلہ گنگ محل, محل محلہ گنگ محل کی یہ تاریخ ہے کہ میرے زمانے کے بادشاہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے تھے اگر بادشاہ کے دربار میں بات ہوئی تو آدمی بولنا کیسے سیکھتا ہے تو جو ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ بولنا آدمی ایسے سیکھتا ہے کہ بولنے والے آدمی کے پاس رہتا ہے اس کو سنتا رہتا ہے کرتے کرتے کرتے اس کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں یہ بولنا سیکھ لیتا ہے یہ کیسے ماننے کی بات ہے بولنا سیکھ لیتا ہے بکراتا ہوں اس لاہور کے ودھان علاقے میں ایک مال بنایا اور اس مال میں چھوٹے بچوں کو لا کر رکھا گیا ان کو سنبھالنے پالنے والے سارے کے سارے گنگے تھے تو گنگوں کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا گنگ مال اب بچے وہاں پر پلے بڑے پروش کی ہوئی بولنے کی عمر کو پہنچے تو میں سے کوئی نہ بول سکا ہمارے یونیورسٹی والے پروفیسر صاحب ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور یہ سائنس والے زیادہ کہتے ہیں کہ عملی تحقیقات ہو اور اس میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں پھر اس کا سٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور اس پر اپنی ساری بات کو بنا کر تحقیقی مقالے لکھتے ہیں تھیسس کرتے ہیں کوئی پمپل پم کا کوئی پی ایچ ڈی کا تو اس زمانے میں یہ پہلا تھیسس تھا جو کہ اس بادشاہ نے تحقیق سائنسی تحقیق کر کے کیا تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی جس نے بولنے والے آدمی کی صحبت نہ اٹھائی ہو وہ آدمی جس نے بولنے والے آدمی کی صحبت نہ اٹھائی ہو اور جس نے بولتے ہوئے کسی کو دیکھا نہ ہو بولتے ہوئے سنا نہ ہو یہ بولنا نہیں سیکھ سکتا گے کون, کون, کون لوگ ہوتے ہیں گونگے, گونگے جو ہیں یہ مادردات بہرے ہوتے ہیں جو آدمی ماں کے پیڑ سے ایسا پیدا ہو گیا اس کے کان صحیح سادن پیدا نہیں ہوئے یہ آدمی بولنا نہیں سیکھ سکتا ہمارے علاقے میں اس کی زبان کے نیچے سے وہ کٹواتے تھے ہمارے گاؤں میں گگوں کا گھر تھا تو ان کی زبان کے نیچے سے کٹواتے تھے کیا زبان رکی ہوئی ہے کیا کیا کرتے تھے بہت کچھ انہوں نے کیا لیکن وہ بول نہ سکے یا وہ جیسے کہ ناقص بول رہے تھے ایسے ہی ناقص بولنا ان کا چلتا رہا تو تجربے کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی اس نے بولتے ہوئے کو دیکھا نہ ہو بولتے ہوئے کو سنا نہ ہو تو وہ بولنا نہیں سیکھ سکتا سرکار مدرسے مولانا نظیر رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اونٹ, اونٹ پالنے والوں میں کینا ہوتا ہے گوڑے پالنے والوں میں کبر ہوتا ہے اور بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے اور اس جگہ کے بیان میں کسی دوسرے بیاں میں لکھو ہے کہ بیل پالنے والوں میں سختی ہوتی ہے ڈاکٹر سیاح صاحب کیسی آئے ہے کہ آآ آآ یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں اشدو اور الا رابو اشدو جی جی آئے پوری آدھا کیا ترجمہ ڈاکٹر سیر یاد ہے جی ہاں جی ہاں اچھا تو کپڑوں کو فاق انگا ہوا سخت ہوتے ہیں تو مرد و پیش کا ماحول ہی سخت ہے کھیت ہے پہاڑ ہے بیل ہے بھینس ہے اور ساری ساری ساری کی ساری سبت جو ہے وہ شدت اور سختی کی ہے اور فہم ہوتا ہے کم فہم ہوتا ہے کم اور دوسری بات جو, جو کم فہم کے ساتھ اس کو یہ بات اصل ہوتی ہے کہ میرے اندر بہت فہم ہے تو رحمتہ اللہ علیہ بیان کہتے ہیں کہ نب دانتانت نب دانت تو ان جہل است انجب دانتانت میں دانت است کہ نہیں جانتا اور یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو یہ جہالت ہے آدمی نہیں جانتا لیکن اس کو یہ بات اصل ہے کہ میں نہیں جانتا کوئی جالت اور نہیں جانتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ جہل مرکب ہے یعنی یہ دگنا جہل ہے ڈبل جہل ہے ڈبل جہالت ہے ڈبل جہل ہے دگنی جہالت اگر نہیں جانتا لیکن اس بات کو لئے ہوئے ہے کہ میں جانتا ہوں تو یہ جہل مرکب ہے یہ دگنا دگنی جہالت اور دگنا جہل ہے معاف کریں ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں یہ اتنے نزی پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے جیل مرکب ہواضح اور جیل اس جیل مرکب کا احساس بھی نہیں پھر میں سب سے کہا کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ بڑا مانیں اس مانیں مانے ملا کرے کوئی ایک بھی میرے پاس نہ آئے اور میں ایک لگا یہاں پر بیٹھ کر شور مچاتا رہوں کل کی بات ہے ہمارے برخاس نے کہا کہ آپ نے قربانی کی تھی میں نے کہا کہ کیسے قربانی کی تھی والد صاحب نے کہا کہ پیسے دو ساڑھے پندرہ ہزار روپے دے دیے والد صاحب نے قربانی کر لی اور گوشت یا تقسیم کر لیا گاؤں میں تو میں نے کہا وہ کس کے کیس کیسا تھا کیسا تھا کچھ پتہ نہیں کس کس کے وہ کس کس کس تھا کیس کیس کی قربانی تھی ابارے ایک نے کرا سے مجھے خط بھیجا کہ میں نے آپ کیسے کی قربانی کی تھی میں نے کتابرس دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کسی آدمی نے سات ایسے میں ایک ایسا کسی ایسے آدمی کو ڈال دیا جو دور درار جگہ رہ رہا ہے نہ اس کو خبر ہے نہ اس کی جاد پر زبر کیا گیا اور نہ جو ہے تو ترتیب برتی گئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی دو دو دو دو تو اس آدمی کو پیغام بھیجے دو دفعہ آپ کی قربانی ضائع ہوئی ہے آپ کو پتہ سارے گھر والے پیسے جمع کر کے کہتے ہیں ہماری قربانی ہے ایک سو جمع کیے ہیں یا پانچ پانچ سو جمع کیے ہیں چار آدمی دو ہزار کیسے پکڑا ہے یہ کس کا ایسا جی کسی کے نہیں چیزیں کہ باپ کیسا ہے بیٹا کیسا ہے ماں کیسا ہے پہلے مثال میرے سامنے آ گئی ہے ایک بار اس کو عرض کرنے کی عام طور سے اور پھر ایک آبات بڑی عجیب ہے جو پچھتے میں کہتے دم کو چونے کو نہیں جاتا یعنی میرے دن تو خیرہ جس کا یہ مبلغ علم ہے اتنا فہم ہے اس کا اتنا گھڑیا فہم ہے وہ اس بات کو یعنی اس لیے ہوئے ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے کیوں آتا ہے میں ساری بات کو سمجھ رہا ہوں اور تم زیادہ سمجھ رہا ہوں تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنا یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ طلب نہیں رہی کہ بننے کے لیے بننے کے لیے سو بدے اختیار کرنا پڑتی ہے جو استاد جتنے اچھے جوش سے جتنے اچھے استاد ریٹرننگ حاصل کرتا ہے تو اتنا ہی اس کی اس کی مارکیٹ اور بنڈی اس کی قیمت لگتی ہے کارڈ بنایا کہ میں نے بنایا فلانے آدمی سے بنایا کتنے پیسے جن کا دو ہزار روپے سلائی تھی میں سلائی کی ہے آٹھ سو پر سلائی کی ہے بوتل چھوڑے کوٹ پہنایا اس نے تو بوتل بنا ہے تو یہ چلتا پھرتا ہے بوتل نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پروفیسر صاحب یہاں پر ہو تھے تاجی بشیر تارک صاحب کا ابھیشاب کے درزی ہمارا ایک بڑا درزی ہوتا تھا اسے بعد وہ کہتے ہو صبح دوڑا دینے رات کو کہا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے تو مجھ سے آجی بشیر تارک صاحب نے کہا کہ اپنے شاگرد کو ہو کہ کسی مائر درزی کے بعد جا کر بیٹھے اور تھوڑا اس کو دیکھے اس کو چلتے ہوئے دیکھے کہ جی کہ سے بوتل تو پیسے بھی لے جاتا ہے کپڑا بھی خواب ہوتا ہے اور جب کپڑا وہاں سے نکال کر نہ جاتا ہے تو آدمی سے اس نے بوتل بنایا ہوئے ہوتا ہے تو جس طرح کا اس طرح کے استاد کے بعد ساگر جاتا ہے اور جس مہارت والا ہاتھ اس کو لگاتا ہے وہ میں کالج میں تھا, تھا ہمارا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو پرنسپل صاحب ہمارا بڑی بڑی عمر کے اور سینئر اور برے لوگوں کو لے رہا تو میں نے اسے کہا میرے لیے نیا آدمی لو نیا آدمی نیا آدمی لو جو سیکھے جس چیز کو میں سکھانا چاہتا ہوں اس کو سیکھے تاکہ اس قبر قوم کو فائدہ ہو تو اس نے کہا میں فلاح آدمی کے ساتھ آنکھوں کی تربیت آثر کا بعض آنکھوں کے آپریشن کی میرا ہاتھ پکڑ کے میرا ہاتھ چلاتا تھا اور وہ میرا نام لے کر کہتا کہ کل میں تجھے اس سطح پر ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کہ کل جب سکر پاکستان کا آپریشن کرے تو وہاں میری بدنامی نہ ہو جب سب سکر پاکستان کی کا آپریشن کرے تو پھر بولنے والا آدمی کہ ہاں یہ فلان جگہ سے تربیت حاصل کر کے آیا ہوا آدمی ہے تو یہ جو آیت سورة دار کی حالتا لنسان حین من الدہر لم يكن شئیم مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلی ہے وجہلنا سمیعا مصیرا انا حدینا سبیل اما شاکر و اما کفورا کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اور ہم نے انسان کو دو نسخوں کے ملنے سے دو نسخوں کو ملا کر ہم نے اس انسان کو بنایا پھر بنایا اس کو سننے والا اور دیکھنے والا فجح لو سمی ام پھر بنایا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تو سننے کو سورہ دار نے پہلے بیان کیا اور عام طور پر لوگ گاگر کے آنکھیں بڑی نعمت ہے جس کی سماعت نو کان مادرداد بیرے پیدا ہو گئے بس یہ گنگا ہو کر وہ گنگا کے اسکول میں کچھ موٹی موٹی باتیں سیکھ لے گا اگر نابینا پیدا ہو گیا تو آدمی بڑی حیثیت کا عالم بڑی حیثیت کا دانشوار بڑی حیثیت کا سائنسدان تک بن سکتا ہے میں نے سرگودا میں ایک نابینا انگریزی کا پروفیسر دیکھا ہے کالج کا اور اس نے کہا میں آپ سے اپنا دوسرا بھائی بلا ملاتا ہوں جو بی اے بی ایڈ ٹیچر ہے اور وہ ریاضی پڑھاتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا ریاضی سے سیکھی کیسے ہے تو وہ ڈبا ایک لے کر آیا تو اس میں ایک دو تین چار نو تک آدات تو صرف نو ہی ہیں نا آدات اصلی طور پر صرف نو ہیں ایک سے لے کر نو تک پھر سب پر سے ساری باتیں بن گئی تو نو آدات اس نے سیکھنے ہوتے ہیں اگلیاں سے اس نے کہ مسلم یہ پانچ ہزار نو سو اسی جو ہے تو کیسے کرتا ہے تو اسے بتایا کہ پانچ ازار وہ خانے ہیں میں اٹھا اٹھا کر ایک لگاتے پانچ ازار نو سو اسی ہو جاتا ہے نیچے چار ہزار میں اس کو اٹھا اٹھا کر لگاتے چار ازار ہی ہیں چار بن میں ہو جاتا ہے آفیز میں یہ جمع تفریق ساری باتیں اس نے کہا کرتے ہیں بغیر آنکھوں کے سیکر تو بغیر کانوں کے دیکھتا بالتے آدمی وہ میں نے گو سو سے پوچھا کہ آپ کیسے تربیت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے آم اس کے سامنے لاتے ہیں پھر ہم جو ہے چلو اس کے اوپر مد ڈالتے ہیں افلا کے نیند ڈالتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو کرتے کرتے ان کام ان کو سکھاتے ہیں اور یہ جو جماعتوں میں چلنے والے گمگی ہوتے ہیں تربیت والوں سے میں نے پوچھا کہ آپ ان کے سامنے بیان کیسے کرتے ہیں انہوں نے اپنا پورا وہ بیان کا طریقہ سجھایا انہوں نے تاکہ اللہ کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کرتے ہیں اور دوزخ کے لیے ایسے کرتے ہیں آگ ہاں جی اور جن کو پورے اور نے اشاروں نے کہا کہ اس میں ہم امال کے لیے پلا کے لیے سب چیزوں کے لیے تو ایک بات مجھے عجیب تجربہ اللہ والوں کے بیان میں تاثیر ہوتی ہے قلبی اس کا دل پر اثر آتا ہے تو میں دیکھا ہے وہ گونگے بہ جو کہ بیان نہیں سن سکتے وہ بیانیں بیٹھے اور رو رہے ہیں آواز نہیں سننے رہے سے جو تاثیر اٹھ رہی آدمی کی اس کو ان کو دراخ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے بیان کے بارے میں جو آدمی بیان کی بہ رہی تھیں اس بیان کی تاثیر میں بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بیان سنتے ہیں کہتے آدمی سے الفاظ اٹھ رہے تھے لیکن نور بالکل بیچ نہیں تھا ان بات کہتے کہ آدمی بڑے گہرے مضامین بول رہا تھا لیکن دل سے اندھیرا وہ ٹوٹ کر آ کر آدمی پر گر رہا تھا بات ہو رہی تھی ڈگے بیرے کے اندر تو وہ سیکھ نہیں سکتے نوازہ بھائی اور دوستو انسان جو ہے یہ مسلسل کسی کی صحبت میں رہتا ہے اور صحبت جو ہے وہ کئی باتوں کو کہتے ہیں آدمی کا آمنا سامنا ہونا اس کو امال کرتے ہوئے دیکھنا کہتے بولنے کے کہ بات کا حال کا بولنے سے زیادہ اثر ہے اور کرنے کا بولنے سے زیادہ اثر ہے بولنے سے زیادہ اثر کرنے کا ہے کرنے سے زیادہ اثر قلب کا ہے ہمارے طرح آدمی بھی اچھی بات بول سکتے ہیں کیونکہ اچھی بات اگر نہ بولے اور مجمع خیر کا ہو تو بڑا کرے گا پٹائی میں ایک جگہ میں گیا نماز پڑھنے کے لیے تو ایک آدمی جمعے کی نماز پڑھائی اچھے آدمی تھے ان کی ڈاڑی شری حسیت سے کتری ہوئی تھی مٹھی سے کم تھی تو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ صحبدا گیرا کے چی کور تھی تو اسے کہا غلط تھی. مغلط تھی. <laughs> کہ بچیاں غلط تھیں غلط تھا گاڑی کو تروانا کیسے نکالے نہ جائے گا آپ جو ترواتے میں بھی غلط کر رہا ہوں تو بادشاہ کیا بھی اکپرست تھے یا تو کوئی آج بھی کوئی برائی کر رہا ہو لیکن اس, اس کے اس بات کا احساس ہو کہ میں یہ غلط بات کر رہا ہوں اور گنا کر رہا ہے مجھے معاف کرے یہ بھی آدمی بھی نیکی کے ایک درجہ میں ہے کیونکہ عقیدہ کا گناہ نہیں کر رہا عمل کا گناہ کر رہا ہے ایسا سے گناہ کے ساتھ کر رہا ہے عمل کا گناہ ہے اس کو تو بتائے بنے گی تو بھی ہوگی اور اس کی معافی کا اللہ تعالی عالات پیدا کرے کوئی آدمی کوئی آدمی کسی مستحب کے خلاف دلائل دے کر کوئی آدمی کسی مستحاد کے خلاف دلائل دے کر اس کی تنقید کرے یعنی اس کو گرایا اس کا نقص بتا ہے اور کہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو اس آدمی نے الحاد کا دروازہ کھول دیا اس لیے کسی عالم کسی علی علم کسی دانشور کسی آدمی کی تاریر میں جب کسی مستحب پر بھی تنقید اور تنقید سامنے آ جائے تو ہم اس کے بارے میں بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی نے تو الہاد کے دروازہ کھولنے کا کی جسارت کر لی ہے اور آگے کہاں جا کر یہ رکے گا تو پھسلنے سے شروع ہو گیا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ گاڑی کو دھک جہ دے, دے, دے کر کھڑائے اور اس کے پیچھے مضبوط پتھر نہ رکھیں تو وہ لڑک گئی ابھی تو آپ کو وہیں دو چار فٹ پر لوٹتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر یہ روکی نہ گئی تو دس پندرہ منٹ کے بعد آرام سے پاڑی کے دامن میں گری ہوئی ہوگی اور رینجر پینجر اس کا ہلا ہوا ہوگا نہ خاصہ کوئی بیچ میں بیٹھا ہوا رہ گیا تو ہڈیاں اس کی جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جائیں گے کیونکہ وہ حرکت ایسی ہے اس کے پیچھے اڑنے کی کہ اس کا انجام بہت خطرناک تجھے کوئی مستحب کے ترق کا بھی اگر مستحب پر بھی اعتراض کر لیں اور اس کے خلاف دلائل دے دے اور کی تنقید کر رہا خدا نہ خاص اس کو مٹانے کی بات کہہ رہا دی. تو اس نے کا دروازہ کھول دیا اور ملت کیسے کہتے ہیں کیسے کہتا تھا ملت کی کیا تھا کچھ تاریخ دی؟ دیکھنا پی جی سے پہلے آپ نے سنا سنا ڈاکٹر سیاد صاحب بتائیں جی مولد کی کیا تعریف ہے ماشاءاللہ. خلاف ماشاء اللہ آپ ساکب صاحب بتائیں جی اچھا ماشاء اللہ الام اللہ خان اب میں نے کیا تعریف کی تھی درس میں وہ بتاؤ جی ج بتا دین جیس تشریح اپنی کرتا ہوں ضروریات دین میں اپنی ضروریات دین کے لفظ آپ سے رہ گیا ایک اور بات میں نے کہی تھی وہ کون بولے گا جس نے بولا تو سمجھیں گے کہ اس نے سلسلے کا فیض پائے کسی کو یاد نہیں دین کے کسی ایک کسی ایک بات. ملحد اس کافر کو کہتے ہیں اب سنیں اس کو سہر صاحب یہ سننے کی بات اور یاد رکھنے کی بات ہمیشہ کے لیے ملحد اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو تاجد پڑھتا ہو ہاں جو ربرے پر جاتا ہو ڈاڈی اس کی ناف تک آئی ہوئی ہو لیکن وہ ضروریات دین میں وہ تشریح کر رہا ہو جو کہ سرب صالحین سے نہیں آئی ہوئی ساری بات میں کر رہا ہے. کہتا ہے جنات میں نہیں مانتا ہوں یہ تو ایسے ہی جنری لوگوں کا اور, اور بانڈا شیخر کو تذکرہ دے تذکرہ ہے تو یہ آدمی ساری نیکی کے ساتھ یہ بلحت ہو گیا اسلام آباد میں نے بیان کیا وہاں پر ان دنوں میں, میں توہین رسالت اور حدود کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی تھی توہین رسالت کے قانون کو بدلنے کا اور حدود آرڈیننس کو گرانے کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اللہ کی شان کہ وہ جس جگہ میں بیان کے لیے جاؤں میں مضمون بیان کرنے کے لیے بیٹھوں تو یہ مضمون ذہن میں آ جائے وہاں میں نے بیان کیا اور الہاد پر میں نے بیان کیا اور خاص طور سے اس بات کو میں نے کہا کہ نہ کرنا دوسری بات نہیں قانونی لحاظ سے اس کا اعتراض کر کے قانون کو توڑنا یہ الہاد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا روزہ کھول دیتا ہے اور حدود آرڈینس کا یہ وہ تھوڑا تھوڑا میں نے اس کو چھو جسے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دیا اس کو تھوڑا تھوڑا میں نے چھوا ہاتھ کاٹنے کی سزا کو اور سنسار کو اور اس کو وقت بھی چونکہ نہیں تھا بھی وقت نہیں کہ سارے کو بیان کرا ایک, ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے کے لیے آپ مہینے میں آتے ہیں تو اس میں آدمی کیا بیان کریں گی اب صاحب آیا تھا اس نے کہا کے پاس آیا سلسلے میں بیٹھے کہ میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے صرف اجتماع کی مجھے بیٹھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ میرے پاس آئے نہیں میں آپ کے پاس آیا تھا تو آیا تھا آیا. میں نے کہا آپ کو تو بدھ کے دن آتے ہی اپنی تشکیل کرانی چاہیے تھی کہ میں یہاں پر تمہارے پاس آیا ہوں تو کیسے میں نے وقت گزارنا ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ فلاں وقت یہ ہے فلامہ وقت یہ کام ہے اور آپ نے تین دن آپ نے کر دیے ایسے ہی گزار دیے چوتھے دن آپ یہاں پر آئے ہیں تھوڑی دیر میں تو ہوتا نہیں ہے خیر جب ساری باتوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا شوا اور پھر اس بات کو کہا کہ حدود آرڈینس پر جو آدمی اعتراض کرے کہ یہ آدمی حالت الہاد میں ہے تو ایک آدمی بادشاہ صبح کی نماز میں آیا ہوا بہان بیٹھا ہوا ڈاڑھی اس کی اس نے کہا اچھا وہ ہاتھ کاٹنے مٹنے والی جو بات ہوتی ہے تو تو جس وقت مولویوں کا بات کی بات ہوئی تھی ججوں کے ساتھ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال نے جب کہا تھا کہ کاٹنے کا کیا طریقہ اختیار کرے مولوی اس کے پیچھے ایسے پڑے تھے کہ وہ پھر بھاگ اس کو اپنے آپ کو چھپانا پڑا تو خیر میں نے اس کو ایسے دیکھا تو باطن پر بات پارد ہوئی انگریزی پڑا ہوا کسی تحریک محریک میں چل کر ظاہری نقشہ بدلا ہوا اور باطن میں الاحاظ کی گرہ ابھی بھی ہیں جی؟ گرا کا کیا من ہے ہاں وہ کہتے گرا ہوا نیچا کہ ہاتھ کی گرہیں پڑی ہوئی ہیں بس اس یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بجنے کے سمجھ نہیں کہ سدھارتھ تو آپ دیکھیں نا آپ بتائیں جی ہارا صاحب گرا کیسے کہتے ہیں ہاں جی؟ اس کو پتہ نہیں کہ گرا کہہ رہا ہے کہ دل میں ہاتھ کی گرہیں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو بتاؤں بخود والا گرا ستا میں لات کی گرے پڑی گئی میں نے جملہ بولس کا کیا مانا ہے وہ تو بےچارا بیٹھے ہوئے گرا توائی تو گرا ستا تو نہ چاہرا نہ پڑھ پڑے گا اور بیچ داض کی تھی تو کر گرا ہے نماز پڑھ رہا ہے آج بھی اس جگہ چل پھر کر کرشتہ نکشت بدل گیا ہے لیکن دل میں فی کی گرہیں پڑی ہوئی ہیں وہ جب میں نکل کر جا رہا تو اس وقت سے یہ بات کہی میں کہا صاحب اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کا نام تو بہت مشہور ہے لیکن بیٹا اس کا یہ تو الہاد کی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹا اس کا تو پاکستان کے ملحدین کا نمائندہ ہے ان کی باتیں کرتا رہتا ہے میں کسی پر فتح نہیں لگاتا ہوں اللہ کو معلوم ہے کہ اس قدل کا حال کیا ہو کیا نہ ہو لیکن جو باتیں ہم تک پہنچ گئی وہ الہاد کی ہوتی ہے ارے میرے بھائی آگوٹا والے نکال دل کی یہ گرا کھولے گا اور اس گرا کے کھلنے کے, بغ... کے بغیر آدمی آ رہا تل ہاتھ بھی چل ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے جو پشتو کا محاورہ ہے دوسرے کا خدے ناراضا دوسرے خدا ناراضا یہ جو ہے اس آدمی کے بارے میں اس کا عقیدہ نہ اور عمل میں کوشش کر رہا ہوں عقیدہ تو درست نہیں ہے اور عمل میں کوشش کر رہا ہے تو ریزا یہ ہوا کہ کوشش راہ گئی اور ضائع گئی تو میں کر رہا تھا کہ سو وقت چند چیزیں ہیں تو ایک بات یہ کہی, کہی کہ کامدین اہل کے پاس آنا ہو کرتے ہوئے دیکھنا پھر ایک بات کہی کہ بولنے سے زیادہ اثر کرنے کا ہے کرنے سے زیادہ اثر قلب کا ہے کریں ذرا اثر کلپ کا ہے جن, کا جن کے کلوب اللہ کے تبق سے بھرے اللہ کی محبت میں ڈوبے ان کی جو تاثیر ہے بغیر بولے وہ باری طرح تقریر کرنے والے ہیں گھنٹوں کی تقریروں میں نہیں ہے اس لیے کہ اخلاص والے ہدایت کے شرار اخلاص والے ہدایت کے شرار ہیں ان کی وجہ سے بڑے بڑے فٹنس دور ہو جاتے ہیں کرتے ہوئے دیکھنا ایک بولتے ہوئے دیکھنا تو کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور آج کل کے دور میں بہت عظیم فتنے کی شکل میں بہت عظیم فتنے کی شکل میں ایک صحبت جو وجود میں آئی ہوئی ہے ایک عظیم فتنے کی شکل میں جو صحبت وجود میں آئی ہوئی ہے وہ ذرائع ابلاغ ہے اس دن یہ ہمارے اتوار کی مجلس سی تو اتفاق ہمارے ایک پرانے برخدار ایم یاد کر کے یہاں سے گئے تھے پھر وہ ای فورس میں امام اور ریلیجیس ٹیچر مقرر ہو گئے تھے اور یہیں آ کر بیٹھے ہوئے ہمارے دو سامنے بیٹھے بزرگ میں چند دینی سوالات کیے کوئی جواب نہ لا رہا کیوں مطالعے کی عادت ہی نہیں مطالعے کی عادت ہی نہیں پھر ایسے میرے کل پر وارض ہوا کہ ٹیلی کے بشلے نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے پاس متعلق ویسے میں نے اس کو ذرا ہلکے طور پر میں نے کہا میں کہا نیوز نیوز خواہ ہو رہی ہے نا میں چاہیے ٹھیک ماشر اللہ <تصفح> بابا کے پاس کہاں وقت رہے گا جب آپ نے وہاں سے کوئی شکل دیکھی تو آگے بڑھا بڑھاگے بڑھا گے چسکے والی چیز تو آدمی کو آگے بڑھاتی ہے بہت بڑے خطمے کی شکل میں ذرائع ابلاغ ہیں جو کہ بنے ہوئے آدمی کو آنے والے بگاڑ کر رکھتے ہیں پورا ایک بات کو میں کہتا رہتا ہوں اور جو آج پہلی دفعہ آنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے اس کو پھر کہتا ہوں ہمارے فرنڈ نے سنی ہوئی ان کو پھر کہتا ہوں اس بات کو میں پھر کہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کافر ذرائع ابلاغ کے واسطے سے کافر تیرے اندر کو کھوکھلا کر کے اسی مان کے جوہر کو نکال رہا ہے امیر امر اللہ خان نے یوروپ کے دورے میں کسی عورت سے ہاتھ ملایا تھا کوئی پرانے لوگ ہوں یا ہمارے جن کو ذرا بتا دے کہ شوق ہو تو آپ کو بتا دیں گے کسی عورت سے ہاتھ ملایا تھا اس کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے میں جیسے مرولہ خان کے بعد آیا تھا نا کہ اتنے آلات خراب افغانستان ایسے ہے فس اور جھگڑوں کی جگہ ہے اتنے آلات خراب ہوئے اتنے آلات خراب ہوئے کہ طرف افرا تفری اور نمارکی پیدا ہو گئی اور جنگ و جہاز شروع ہو گیا اور رنمان ہاں نے کہا کہ اس نے شریعت کو وائلائٹ کیا ہے میں جمیل علماء افغانستان جو سی جمیل علمائے افغان جو تھی اور نظام کیسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کر رہے اڈم اللہ صاحب کی بنائی ہوئی تھی امید علماء افغانستان افغان خانے افغان ملا کی بنائی ہوئی تھی اور ان کی جگہ پر عجیف اجبائر تو رنگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور تیسرے نشین جو تھے تو عجیب محمد امین صاحب چاسدہ والے تھے اور, نا اور یہ تھے اور ایک یہ تھے اور ایک مفت عد ال پوپردہ ہی تھے تو یہاں تک کتنے خراب حالات ہو گئے کہ محمد حسین ڈاکو اور بچہ سکر ڈاکو دو ڈاکو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شریف کو کریں گے اور بس آگے بڑھے اور اماراللہ خان کو صرف ایک عورت کے ساتھ ہاتھ دلانے سے اقتدار سے معلوم ہو اور کسی یورپ کے سفر میں کسی یہ ناچتے گانے والی عورت کو عمخان کا ہاتھ لگ گیا تھا پاکستان واپس نہیں آ سکتا قوم کے باطن میں اور اصاب میں ایک ایمانی جان اس کو برداشت نہیں کر سکتا پوری قوم اور میں بفی ڈالا جب یہ صاف اخبار آیا ہے تو ان چکلے بازوں کے اخبار جان باعبات پر مشق جو چکلے چلاتے ہیں ان کے اخباروں کو نہیں یہ ہوں چکرس ناستے چکلا سی <متحدث> ناس ناس برفار پیشے جو ہے شارا منٹ بہت اکڑ چکلا ستا بھائی معاف کریں نا نہ چکلا چٹکڑی چٹکڑی چٹکڑی مارتے ہیں مرا بڑے اور کوڑتے ہیں مڑے میں دیکھتا نہیں لیکن دفاع ہمارے ساتھ ہی بات باغ کو دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی خاص ہو تو مجھے آ کر اس کی اطلاع دیتے ہیں بتاتے بھی ہیں ہمارے میدے کی تکلیف زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے منگارا کھلاسے آگ ہماری طرف پھینک دی کہ ہم فارغ ہو گئے کہ اب تو اس کو لے کر کر جو کچھ کرتا ہے تو اخبار لے کر آیا مجھے اخبار لے کر آیا اور اس میں تصویر لگی ہوئی ہے ایک نیمبران عورت ہے اور اس کے سامنے مرد ہے اور ایک سرخ پورے کو دے رہا ہے اور کس دن کا نام لے کر کہہ رہے ہیں فلانے دن کا یہ سو تحفہ دے رہا ہے میں نے اپنے آپ سے گھاس معلوم کم یو گل ورکی سلے پارا ورکی دا دا تو ورکے. جو جو یہ جو پرشن سمجھنے والے نہیں ہیں اس پاشاجی نہیں سمجھے تو اس بارے تصویر کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا تو میرا نام نیا تھا نام بتانے کے لیے نام ڈاکٹر فدا ہے تو میرا کہا اے ڈاکٹر فیدا دلہ اور دلے کا تصور جو ہے وہ اس کی اردو میں وہ ہے اس آدمی کی بیوی کا دوسرے آدمی لے کر جا رہا ہو اور اس کے احساس نہ گرم ہو اور اس کی گیرت جوش میں نہ اس کو دلا کہتے ہیں دوس بھی کہتے ہیں محاورے میں استعمال ہوتے ختم ہو جب تم اس اخبار کو لے کر گھر میں جاؤ گے تو تمہاری بیٹی تم سے پوچھے گی کہ تصویر کیا ہے یہ کیا کون سا دینا ہے یہ کیوں دے رہا ہے کیا کر رہا ہے تم اس کو کیا جواب دوں اخبار اخباروں سے بڑے کائیاں اور بڑے قرآن بڑے خبیص ہوتے ہیں تو وہ ایک دفعہ میں کسی اپنے کالج کا کوئی کام کرنا چاہتا تھا کوئی لڑکوں نے خرابی کی ہوئی تھی ہنگامے کی ہوئی تھے تو مجھے آ کر کہہ رہے کہ ہم اخباروں میں آپ کو اچھا لیں گے اخباروں میں آپ کو بےزت کریں گے اخبار کے بتاب بھی کرنے منگا تاب اخر کو بندے منگا راجو اور یونیورسٹی کی پولیس میرے ساتھ پولیس مجھے, مجھے سٹیٹ کیا ہوئے میرا بچہ ماکور تو راگ لے کے نا میں تھا کہ پولیس مجسٹرا والا مذہب بے بچوں دہندرا سے مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ زندہ نہیں آؤ کہ اخباروں میں کرنے سے یہ لو وہ کیا کہتے ہیں یہ ہی لوزم یہ لو جرنم کالے اخبار جو کہ سیائی کو اور کالک کو تقسیم کر رہے ہیں اور معاشرے کو گرا رہے ہیں اور اس کو کور کرنے کے لیے اوپر گیا تو اس نے سعودی کوئی سفیر ہے کہ کیا, کیا ہے کوئی پاکستانی صرف سیٹ جائے سبھی سب سبھی ہے اس کی بھی ساتھ پلا رہا ہے وہ ہنستا ہوگا دان خبرے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کو تو اس بات دینے کے لیے کا معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا ہے ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں فلاں آدمی نے کتنی ترقی کی ہے سلسلے میں نے کتنی ترقی کی ہے تو میں ساتھ کہا کرتا ہوں کہ مزکر مزکر گرے مک دکڑا خدا گیرت نہ درج دکڑے ابھی غیرت نہیں سیکھی اس اور میں نے جو سبب اپنے بزرگوں سے پایا ہے اس میں پہلے درجے پر غیرت دیش کی لائی اور اس کے رسول سے بھی اگلے پہلے نمبر پر جو ہے وہ غیرت ہے اس کے بعد باقی چیزیں سب آتی ہیں تو خاص بات میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے ان کو سننے کا ان کھول کر یہ سے معیار گراتے ہیں آپ جب آپ کو بار بار دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں تو اندر اعصاب جو ہیں وہ یہ نفسیاتوں کے احساب میں ٹون ہو جاتے ہیں یعنی وہ ان کو ایک نئی ترتیب پر آ جاتے ہیں یہاں تک اس میں یہاں کے معاشرے کو وہاں تک پہنچائیں گے جبکہ اس گردی پٹھان کی بہو بیٹی یا بیوی یہ اسکرٹ پہن کر نکلے گی اسکرٹ کہتے ہیں وہ جان جو آدھی ران تک ہوتا ہوں وہ پہن کر نکلے گی اور تجھے پتا ہے جو وہ پہن کر نکلتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس بار کو تجھے پتا ہے اس کے بعد اس جگہ پر مسلمان کا خون گرتا ہے اور رحمت لائی جوش میں نہیں آتی ہے حالکہ خون کا کتا بلی چاٹ کر اٹھتا ہے موال میں بالا میں اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. فلسطین سن چھپن دن گیا ہے جب یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے یہ وجود میں آئی بیت المقدس کے امام کے گھر کا بھی جب یہ حال ہوا تو اس کی بیٹی ہم اسکرٹ پہن کر پھر رہی تھی اور یہ بات جو ہے فلسطین کے بعد پھر افغانستان میں ہوئی جب کابل میں اسکرٹ پہن کر پھر تو وہاں پر خون گرا تو اس کے بعد یہ بات عراق میں ہوئی اور تو جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے میں ایک دفعہ بارشیں بند ہوئی تب کیول آیا بارشیں بند ہوئی میں کس بات سے کی گئی پکڑان کا اوار ہو سو ریمارے راضی بھی ابھران کی گئی نئی قسم کی بیماری آئے گی پھر بارش ہوگی تو ہیپاٹائٹس سی آیا پہلے ہیپٹائٹس بی آیا پھر ہیپٹائٹس سی آیا بس اس... جو ہمارے کسی گزر پھر گی نئی بیماریاں آئیں گی یہ کم عزاب ہوگا بیماریاں آ جائیں گی آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے فساد ہو جائے گا مشکلیں ہو جائیں گی اور پھر آخری اقدام جو ہوتا ہے آسمانی نظام کا آخری فیصلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے سب کچھ لے کر کاپر کے حوالے کر دیا جائے یہ کب ہوتا ہے وہ ایک عورت تھی تو اپنے بیٹے کو بڑا سمجھاتی تھی تربیت دیتی تھی اور وہ اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اماں اور اما جی کہہ دے امام جی مجھے کہہ دے نے بیٹا نہیں کہہ رہا تھا کہ باہر بچے نے اس کی پٹائی کی جب پٹائی کی تو دوڑتا وہ آیا کہ ما جی اما جی اما جی وہا ناما میری پٹائی کر دی میری پٹائی کر دی اور وہ اما نے اس کو تو بچایا باقی سب بچوں گھا کے آپ کھڑے ہو جائیں جب کھڑے ہو گئے تو نگاہ کہا کہ میں آپ پر بٹھائی تقسیم کرنا چاہتی کیونکہ کہ آپ کی وجہ سے میرے بیٹے نے آج مسجد کہا ہے اس پر آئی ہے مصیبت تب اس کو میں یاد آئی تو ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جب کافر کے ہاتھوں اعلیٰ تالاب پٹواتا ہے آدمی کھانا بناتا ہے اپنے بیٹے کے لیے بناتا ہے کچھ لایا گیا اب دیکھتا ہے کہ اس کے رشتے نہیں ہے تو آدمی نوکر رکھ لیتا ہے جب دیکھا ہے کہ بیٹا وہاں تو کام نہیں کر رہا اب کبھی جا کر کیا ہنگامہ کرتا ہے کبھی کیا مصیبت لے کر آتا ہے وہ سب جگہ پر اعلان کرتا ہے کہ میں اس کی کسی چیز کو سموار نہیں ہوں کوئی سے پیسے لے دے میں سموار نہیں ہوں پھر کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ آفلام حضرت آدمی کی بچی کو اس نے چھیڑ دیا اسلام مزد آدمی کے گھر پر یہ پس گیا آفلام حضرت آدمی کو یہ کر دے پھر وہ کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں ہے جو اس کی کھوپڑی کو سوراخ کر دے جنازے کو لیتا ہے وہ کرتا ہے روتا بھی ہے دفن بھی کرتا ہے اس کو لیکن کھوپڑی سوراخ کرنے کا اس نے کہا ہوا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک بابو صاحب تھے اسے ہو گئے تھے بعد میں مجھے کسی نے کہا تو اس کا بیٹا مری مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں اس کے ساتھ بات کیے تھے اور کسی کے ساتھ بات کیے تو اس کے جنازے میں ضرور میں پہنچتا ہوں جنازے میں نہ پہنچ سکوں تو بعد میں دعا کے لئے جاتا ہوں خیر کوئی مہینہ دو مہینے بعد کی بات تھی میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا سنا آپ کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی بھائی مجھے پتہ نہیں چلا تھا تو مجھے تب پتہ چلا ہے میں اس لیے آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑو اس بات کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی پوا خطرناک ہے اس سے مزید انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ایسا نہیں پوچھتا ہوں بس میں آ گیا واپس یہاں میں نے دو چار دوستوں سے کہا کہ فلانے کے بعد میں دعا گیا گیا تھا اس کی بیٹی کی موت پر تو اس کے آگے سے بات کر رہا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا بیٹا تو ڈاکو کی گینگ میں ہوا ہوا تھا جو سڑکوں پر جمرود روڈ پڑے ہوئے کھڑے ہوئے ڈاکے مارتے ہیں نا اس میں تھا تو میں واردات کرتے ہوئے مارا کیا ہے تو باپ اتنا تنگ ناران تھا کہ اس نے بس کوئی افسوس کو نہیں ہوا کہ مارا کیا ہے بس پارک ہو گیا اس سے تب آتے ہیں جب مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا نظروں سے گر جاتا ہے, ہے رابطۂ عالم اسلامی نے علماء اکرام کی ایک جماعت بھیجی کہ تم دنیا اسلام کو پھر کر سروے کر کے آؤ دنیا اسلام کو دیکھ کے آؤ اور کہاں کہاں کیا مشکلات ہیں کیا کیا حالات ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں ہمارے پاس مال اربوں کے پاس ہم کچھ خرچ کر کے کیا کر سکتے ہیں ہماری بہت بڑے بزرگ شخصیت حضرت مولانا ابرس نزوی صاحب وہ بھی اس میں تھے ان نے اپنے سفر کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا ہے دریا کابر سے دریامگ تک اس کتاب کا نام ہے اور افغانستان کے انقلاب آیا ہے سن ستہتر میں آیا ہے ہاں جی داؤد کب بیٹھا ہے نا داؤد بیٹھا ہے پچہتر میں بیٹھا ہے داود پچہتر میں بیٹھا ہے اور یہ کتاب پچہتر میں لکھی گئی ہے سن سنتہتر میں لکھی گئی ہے اسے دو سال پہلے لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ افغانستان کا ملک ایک سخت انقلاب کے منہ میں آیا ہوا ہے اور انقلاب کا ذریعہ داؤد اور اس کے ساتھی بنیں گے اور پروفیسر مجددی اور پروفیسر ابانی نے اگر حوض سنبھالا تو یہ ملک کو بچا سکیں گے یہ الفاظ لکھیں گے اس میں ہاں دو سال پہلے لکھے ہوں جن دن آدمیوں نے اس میں جو فیصلہ کرنا تھا اس کے نشان ہی کی نشاندہی کی انہوں نے تو یہ کر رہا تھا کہ صحبت کا ایک پہلو جو ہے وہ آج کل کے ذرائع ابلاغ ہیں جو تیری اور لال کو تیرے ہاتھ سے چین کر اپنے کبر کا نمائندہ بنا رہے ہیں تو بہت کہ کا اس کو لگ گیا ہے اب اس کو فروڑ نہیں سکتا ہے اس کو کیا تھا میری شسیل بنے گی ہمارے برفاس نے انگلینڈ سے مجھے ٹیلی فون کیا آیا ہوا تھا یہ آیا تھا اس نے کہا کہ اس دفعہ برطانیہ والوں نے نرسیں فلپائن سے منگائی ہیں کیوں کہ کی اپنی نرسے نہیں ہیں کیوں کہ جس عمر میں نرس بنتی ہے لڑکی اس عمر میں کی لڑکی وہ گو موتر کھانے کے لیے پھر رہی ہوتی ہے ان دنوں میں وہ اوسیکتیاں بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتی ہے لہٰذا وہ کیا پڑھ سکے اور کیا سیکھ سکے ان کو ہماری مجبوری وہاں سے آدمی لانا پڑے گی آپ لوگوں کو جو بلاتے ہیں ملکوں میں تو کیا یہ آپ لوگ بڑے پسند ہیں ان کو یہ آپ کا پیسہ میں دینا چاہتے ہیں ان کا اگر ایک ارب کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ لوگ نوکریوں پر جا کر امیگریش نام کی قبول کر کے اگر میں سے ایک لاکھ آپ لیتے ہیں اور ننانوے کروڑ ننانوے لاکھ کا ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ان کا جگہ کا آدمی بیٹھے ہوئے ہوتا ہے اس کے ذریعے فائدہ ان کو جا رہا ہوتا ہے اور آپ کے خون سے اپنے ملک کو بڑھاتے بنا, ہوئے اپنی تہذیب و ثقافت کو بلند کرتے ہوئے آپ پر چڑھ کر آ رہے ہیں اور تو ہے کہ تو سادہ لوہ بنا ہوا ہے سارے فساد سے نکلنے کا واحد راستہ ہے واحد راستہ جو ہے یہ آپ کو کوئی اسلیہ کوئی قوم کوئی فوج کوئی دنش کوئی سیاستدان کوئی پارٹی کوئی حکومت کوئی آپ کو نکال نہیں سکتے اس سے یہ اتنا بڑا تفاوت ہے اتنا بڑا تفاوت ہے کہ اس, اس, اس مصیبت سے کوئی چھٹکارا نہیں جا سکتا چھٹکارا آپ کو پکا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت الجلال دے سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی و جلال دے سکتی ہے اور اللہ تبارک تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تبارک تم تمہارے دلوں کو اور تمہارے امال کو دیکھتا ہے اقبال <سؤال> نے کہا کہ آج بھی ہو جائے گا براہیم رحیمہ پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اور فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے اب بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی گردوں آسمان کو کہتے ہیں بدر کی فضا پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی بدر والوں کے اعمال لے کر آؤ بدر والوں کے دل کے جذبات لے کر آؤ بدر والوں کے حالات لے کر آؤ آج اللہ تبارک ان صلاحی باہر دیتا ہوں بالا کر دیتا ہوں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ انگریز کی حکومت ختم ہے نکاح ختم کرا سکتا ہوں کیا کہ سنبھالنے والا اللہ ختم تمہیں والا کون تو ہدر بھائیو دوستو یہ انسان ایسے آسانی سے بنتا نہیں ہے اس کے لیے اپنی صحبت کو بدلنا ہوگا آن کو پاک کرے گا کان کو پاک کرے زبان کو پاک کرے گا سوچ پہ کا دل کو پاک کرے گا اس بات ماحول میں آئے گا اس خدا میں چلے گا پھرے گا تب بات میرے پاس آئے گی ہمارے یہ رمضان میں ڈاکٹروں کے ہاسپٹل میں ختم ہوتا ہے تو ایک بھی کسی کسی سال مجھے بیان کے لیے بلاتا ہے تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ میں بیان کے لیے مجبوری میں اسپتال میں کسی جگہ پر جاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پانی میں پیوں وجہ کیا ہے نہیں کہ وہاں جانے کے بعد بدکاری کے جذبات تو مجھے تاریخ نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارنے کے ساتھ دوسری شادی کے جذبات تاری ہو تاریخ کتنی ظلمت ہے اس اللہ میں اللہ تبارک رحمد کی چادر اس شہادت ڈھانپائے ہم سب کو ہماری گندگیوں کو ہمارے غلاثتوں کو اس کے نیچے چھپا کر کچھ اپنے تعلق والے بندوں کی وجہ سے معافی کے حالات پہ ہوا ہے ورنہ کھانے کو نہ ملتا وہ آج سان توبہ کرے اس وقت سے کہ ان سیلابوں میں انسانوں پر آیا ان جنگوں میں انسانوں پر آیا ہم آپ اس بات کی بولی ہے کہ رام سے سو رہے ہیں اور آرام سے کھانے کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں کیا اس بات کر پر کبھی ہم نے اللہ تمہارا شکر ادا کیا تھوڑے دن کے لیے آپ آ گئی تھی تو ایک ڈاکٹر صاحب ملنے کے لحاظ سے کہا ہم تو سارے نکل گئے گاڑی میں بیٹھ کے کمبل کپڑے وغیرہ لے لیے اور نقد پیسے لے لیے کہ پتہ نہیں اب ہفتہ ہے دس دن ہے کتنے دن جو ہے تو رولنا ہے اور کھلے آسمان پر رہنا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا شکر ادا نہیں کر سکتا اور دوستوں تمہارے ساتھیوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ مضامین او کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مارفت بیان ہے ہاں جی مارفت تو ہے وہ ہر چیز جو اپنے موقع محل پر بیان ہوتی ہے پہلے آدمی گندگی کو صاف کرتا ہے تب وہاں کوئی نفیس دری بچھاتا ہے کوئی کالین بچھاتا ہے تب تو حال اس گندگی کا ہے جس کو پہلے جھاڑو دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد کوئی نفیس چیز بچھائی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے تو کوئی انسان اس سے کچھ حاصل کر سکے گا چلیں ایک بات یاد آگی آپ سے جنوبی افریقہ میں میں تھا تو انہوں نے ایک عالم اپنے عالم کو بلایا ایک انہوں نے بیان کیا میں نے بیان کیا تو انہوں نے بیان کیا اتنا گندا بیان کیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہتے اوور دے آر دیز آر سیکس وٹ یور چلڈرنس میں بیان کر رہے ہو کہہ رہے دیکھو ٹیلیویژن تم دیکھو گے اور وہاں پر جو ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ سیکس سوشل ورکر ہے گندی عورتوں کو سماج سامان پیش کر کے کہ یہ سوشل ورکر ہے تو کے بچوں کو سکھاؤ گے کہ نہیں یہ سیکس سوشل ورکر نہیں ہے بلکہ یہ گندی عورتیں ہیں ہاں جی کعبہ ہیں گندی عورتیں ہیں ہاں جی تو خیال اس کے بعد میں نے بیان کیا تو یہ کچھ اردو مارف بیان کر لیے میں نے پاکستان سے کیا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عالم جو ہیں یہ اس فضاء میں رہ رہے ہیں کہ جہاں یہ گندگی ہے اس کے ذمہ تو گندگی کو دہرایا ہے پہلے خود کو دینا ہے تو بڑے بڑے مدارس والے کہتے ہیں کہ آپ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ پندرہ منٹ کے لیے ہمارے پاس نہیں ٹھہر سکتے اگر دبا کر نہیں کہتے خدا کے لیے ایک 15 منٹ کے لیے ٹھہرنا یہاں تو پندرہ پندرہ منٹ ٹھہرنا ہوتا تھا اس میں اور پندرہ منٹ میں بیان کراتے تھے تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کی فضا سے آنے کی وجہ سے اور پاکستان کے عمام و شاخ ہمارے بزرگ جوتیں کرنے کی خدمت کا موقع مل رہا ہے اس وجہ سے ہی مضامین بیان کر سکتے ہیں یہاں سے ربانی کر سکتے ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتی پشاور کی بازی میں جب جنگلات تھے تو پشاور کی بازی انگور اگاتی تھی جب جنگلات ختم ہوئی اور جب دو ڈگری زیادہ ہوا اب نہیں اگا سکتی تو وہ فضا کی تھی برکت تھی اس میں تو یہی حال ہے تو بارہ تعالی اس بات پر آنے کی توقی عطا فرمائے ہیں انوات کا وقت ہو رہا ہے آمین.